بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئ قدیر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی سارے جہان میں بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سورت الحدید صورت الحشر اور سورت الجمہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے حیوانات نباتات اور جمادات ہیں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 تمام تعریفوں کا وہ تنہا سزاوار ہے اور اس کی طاقت و قدرت لامحدود ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے